الحمد لله اي وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل والصلاه الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وَصَفَا وَفَا عَمَّا بَعْد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا فقالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلم شوق شوق بلند سلات سلات سلام علیک <سلام> اللہ <سلام> اس طرح گا کر کے سلام پڑھنا جا کافی گزر گیا واپس نہیں آیا گا کرو بھی واپس آ جائے گا اگر واپس نہیں آنا تو پھر خام خانے میں گسا کر فائدہ نہیں محبت پڑھ لو سلام تو یا سیدی يا رحمت اللعالمين وعلى الهك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله لہ سو قدر مطلب جل ج لال هو لوہوں دی پاک پار جس میری دعا فریاد ہے نہ چیز دل دماغ زبان نگاہ ذہن ہر طرح کے غلطی تو خطا تو معاف فرما رکھ بائش تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی آپڑیا پاکوں لاچی بے پرواہ لو دین دین صحیح سمجھ نصیب فرمے ایسا لبو لہجاؤ الفاظ عطا فرمے کہ لوگ میری بات سمجھ دلان بھی سک اور دلوں سے اثر انداز بھی اکابرین تشریف امت دعا کرو اللہ بڑاپے سلامت کر بزرگ سے بابا شریعت دی زبان واقعہ جاتا ہے جنہوں مولا تلاد تار فت رسے بھائی محمد امجد صاحب اور دے برادران نے شریف کا احتمام شرام ہے دعا کرنا مالک تعالیٰ محفل شریف جریف ہوئے اور خود اہتمام کرنے والے واسطے اور نہی واسطے ہدایت دا سامان بنا سو میں جناب پورا کے سامنے جس موضوع کے کلام کرنا موضوع کافی اہم ہے امید تے بڑیے بڑی رسمی دستگور نہیں گی بلکہ کوشش اس کی جائے گی بڑا وقت بھی کافی ہو چکا ہے گرمیاں دا موسم شروع ہو رہا ہے باہر سورت یہ ہے بھی تسلی بیٹھو گے وقت اپنا تھوڑا ہی لائیو مگر امید بڑی بھی گل سمجھ آ جائے گی میرا ویسے ارادہ خطاب سن کا نہیں سمجھا دا ہے اگر تا ارادہ بھی خطاب سنن ہے سمجھ د نہیں تو پھر اتنی میں عرض کروں گا بھی تھوڑا جہ اردے کو تبدیل کر لو مگر نہ ہوئے میرا رخ ہوا رکھے کام بجرو کی گل مشہور ہے وہ ٹریا لالا والا اٹھنی اسے سوار ہو گیا اٹھنی اتنے سوار ہوا ان لیا اکھان بند ادھے کو گھنٹے کو بعد یا گھنٹہ کو گزریا ہوتی آلی نہ وہ واپس پھر گھر یہ جٹ تو سو ت گیا راج جٹ تو بعد آک کھی اگے تو سونے والی گل نہیں ہونی انہیں آلو راہ چلی کھڑ لی وہ جٹ تو بعد پھر آک کھلی پیشہ اصل کے اندر مسلا یہ اوٹھنی جاندی سی آدھے پتر آلے پاس اے جاندہ سی لیلہ آلے پاس اصل دے اندر اے دو میں ہمت شین جڑے جی ایس اے نا دا محبوب ایک نہیں اے بھی سفر ستھرہ اوس وقت تھی سونے طریقے نال گزردہ جدو منزل تے محبوب ایک کو ہونے جدو وکھرے وکھرے اورنا تو پھر گالرہ رہ جاندی ہے دوویںدے نے دون پریشان ایک میں گھوان تمن نس دینا میں تمہوں اللہ تعالی دے قرآن دی چو غیرت دا مقام بیان کر گفتگو تبجو سننا ہے اس تو بعد پھر تو تم اپنے آپ گفتگو دی اہمیت کا اور وزن کا اندازہ لگا لو گے میں اپنے گفتگو کا آغاز شیر تو دو دو کرنا اپنے دین سے ہو کر دور آج ہے مسلم چکنا چو گل وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس کے زیا جاتا رہا امت نے اتنے زوال دی ایک کالی رات تے اتنی لمبی کالی رات ہے اتنی چودہ سو سال نہیں لگے میرے لفظوں توجہ ہوئے میں یہ گل نہیں کر رہا کہ امت ارے کدے سوال نہیں آیا آیا ضرور ہے پر اتنا لمبا عرصہ گزر جائے علم دا زوالے, حکمت کا دا زوال دانائی کا دا زوال شور کا زوال خیرت تے شرافت کا زوال ہے اس حد تک مسلمانوں کدے نہیں آیا یہ گل تھی اپنی تھان سے بالکل پکی ہے پہر واضح روشن ہوتا ہے نا ان کا کوئی انکار نہیں کرے نا اندھا بھی ہو سورج کی تپ حقیقت دے اقرار دے مجبور کر دے گی کہ سورج چڑیا اس طریقے امت دا پستی دی طرف جانا چکنا چور ہو جانا جگ اندر در در در در در در در بربادی تے تباہی دی دال دال دے جانا اے ایسا واضح روشن سے آیا ہے کہ او لوگ جیڑے ترقی ترقی کہ اساں ترقی والے جا رہے ہیں بہت اگے نکل رہا وہ بھی اس گل تسلیم کرتے ہیں کہ امت بول یہ گئی بزرگوں نے دین ساف امت سنیا کہ جدو کسی بدوا دیندے تھے نا آخ شالاگا جانے پھاگا پھا کیا مطلب تیری سوچ اور بنے پرانی نہ ہو جن جی سوچ پرانی ہوتے مولا دی رحمت ہو گئی ہونے اس وقت ایک تو بربادی علاقت بھی دل دل وچ پورے طریقے پس چکے دوسرا اپنی بربادی دا احساس تک تیسرا بربادی ہلاکت او سنو بہت گہر بہت اور ان تک پہنچنا کسی مرد فکیر یا جرد فکیرو ہلاکو چنگیز بادشاہ لاکو بوترا سی چنگیز غالب دادا تھی بغداد دی بجائی اتوا دی تھان سے خون ٹپکا دالی داستان دلانوں ہلا دی داستان وا دی ملے, ملے, ملے, ملے. کہ اسلام اسلام دے تاریخ خنالے خنالے خنالے. خنالے. ابن اللہ واقعت آپ جدو جی اس واقعے بیان کرنے واسطے nice. قلم اٹھا نے حالانکہ مورخ دا قلم بڑا خشک ہوتا ہے انہیں ہر طرح دے واقعات دا تاریخ د ہے مگر مگر اس کا خشک کلم بےرحم کلم آد آپ فرما دے نے کئی دن میں سوچ فکر چریا کہ مسلمانوں دی دن دن دن دن دن دن اس بربادی دی اس تباہی دی کہانی نو نکا یا نہ لکھا اخیر اس سوچ کے میں قلم اٹھایا کہ کم از کم مسلمان کے تھام جروج کے شام نے امر ورگ آتے امر بن ابدو عزید ورگے آتے کم از کم اپنی بربادی اپنی تباہی دے اجام بھی سامنے ہونے چاہتے ہیں ہلاکت دے اسباب سے معلوم آزرت خانے ورید و چالی ہزار سو لشکر اڈی عظیم لشکر جرار کے اندر دا نبی دے صحابہ نو لے کے بڑھ جا تے پرہلا نہ چالی ہزار بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا گل میری نمجھا میں رب دی بار گاہج دعا کر کے آیا کہ توں ہی گلہ گلیاں نے تو میں کرنی جو رب سونے کی طرفوں آڈے سامنے بھی آنشا یار کدے مسلمانوں کے اتنے وقت آئے کہ حضرت بن امربن مہادی چھیاسی سال کا بڑھا بابا جنگ دے رومیا سالار جڑا ایک ہزار بندے نال مقابلہ کرنا لاتی سامنے آیا آپ نے گھوڑے دی بشل بشل بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دو رمے آہو پھر باقی نہ رہے شیر کی شیری کافی آ اقبال فرمانتا ہے, امت کے سامنے تصا شہد فریدی چھکے تے چوکیا دیا گلیں کری بارے نہ دسا جی جن چنجے شرموختروار چلائیے کہ نو تلوار چھیاسی سال کا بابا جدو مقابلے چیا نا آپ نے تو تفرایا فرمایا کشتی بات بعد کر گے پہلا گوڑا چھڑا کے بخا مسلمان وقت ہوگی حدرت خالی سامنے آیا رویا سالا تیرے فوجیاں دی حالت ویخ کے مرتا یہ بچارے مدان کھلون جو گئے ہیں اپنیا نے ویک انوٹی کوئی نہ بسکٹیاں کجوڑا منہ چ پہ ساڈے جوان بکرے شکرے کھا کے میدان چائے میں تار کھجن گئے جا منو تیرے ترس آ گیا لے جا اپنی فوج واپس تیرے ہر سپاہی ہے بطور توفہ دینے لے کے تر جاؤ سب تو نے ادے نا حضرت خالد بن ولیدن جی سنیا موت جا چھ پا کے ڈرن واسطے آ گئی میں بڑیاں بڑیاں جنگا چ لبا رہی ڈر کے تی آئی اچھے ڈراؤ واسطے آ گئی ادھر سونے آپ جدو نے تے دے جواب وچ انہاں دی زبان وچ گل کرنا بھی نبی دے یاراں دی سنت ہے اپ ہس کے فرماंदे نے سانوں خبر پہنچی ہے کہ رومیاں دا خون بڑا میٹھا ایسا خون بھی نہ آیا تاڈا جدوں نے گال سنی ن تھوڑا جھیلیا اے لکھیاں دے فوجیاں دے تھوڑے جانے مک کمک آد پشکر آئے گا کسی پاس نے فرمایا پچھو تو نہیں آئے گا آسمان تو آئے گا ہاں یہ بادشاہ سی نا عیسائی کا خت کر دے والے یوسف ابن تاش مین میں دکھاوا گا دوسرا روخ بھی جت لکھا خط لکھا یوسف ابنی تاشین تک نہیں تیاری تار ہاتھ لا بیٹھا آم دان در تیرے پامے آ کے فرشتے بھی گا تو بچ نہیں سکنا ہر میرے ہاتھ نکل نہیں سکن خط آپ تک پہنچا نا آپ نے فرمایا بیلیو جلدی کرو انہا جواب دینا جی پا جاں کاغد لون دی خطر آپ نے فرمایا کاغد نہیں دشمن تا دلیر ہو جاسی آپ نے اسے برکے دی نکر تا جواب لکھیا فرمایا سویر ہوئے گی تے پتہ لگ جائے گا بس جدو سویر ہوئیے سویر سویر سویر سویرے جانگے شروع ہوئیے اللہ دور دی دانا پاڑاو تے بھلان دے نہیں سنو انفاس امباد شاہ نسے <متحدث> پجدہ جا رہا حضرت یوسف نے کہا خدا کا آ پہاڑ چڑھ کے فرمانتے نے وہ چلیا محمد دے غلام دی ایک دن تے ساتھ چلے آ جدو جی اقبال نے ٹھوکر سے سہراؤ دریا سمٹ کر جن کی ہے قسم خدا دی کر کے آنا صحابہ فرما نے جدو اسان سمندر کوڑے پائے سن حضرت سلمان فارسی سے حدرت خوشکی سنوالوں بھی کہنا پیا دو جن کی ٹھوکر سے سہرا دریا آنا اپنی تاریخ تک پہنچ رہا پر جب بغداد جیدو جڑیا تھی نا ابن السیر ورگیاں دا قلم کیوں نہ رووے کیوں نہ روے <تصفح> آپ فرماند میں کی لکھاں گا قلم چلاوگا اکھانترو بہن کے لکھا مٹ جائے گا وہ وقت بھی آیا کہ دا, دا دا مسلمان گلی اندر کھلوتے نے ایک عورت آئی ہے عسائی دی انہیں آ کے دا دے دا دسلانوں ہلاکت اسباب پہنچنا بہت مشکل تاریخ نے پلٹا کھا ہلاکو بادشاہ خاندان دندری ہی شریف ہرم ہرم پاک دے محافظ پیدا ہوئے امیر تیمور لنگ بر گئے سونے ہو پھر عروج مسلمان نہ دا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی او بکتی مسلمان نہ جتے آیا سنے گا حیران ہوئے گا جدو آپ نے سو منات دے مندر نٹھل تکلیف تھکاوٹ دلے آپ اپنے دربار چیٹے ہوئے ایک بڑھی مائی لاٹھی سہارے ٹرائی آئی لاٹھی سہارے یار ایس دھرتی آسمان نے میرا ظلم و ستمی نہیں ویکیا ادرو انساف دیا بے مثال بے مثال نمونے خالی ظلم و ستمی نہیں در ویخ بڈی مائی آ کے آخری سلطان مامود آ میری بکریاں خرید گئی مرے دکھ سونا وے جی گل نہیں کر آج جنی دیر تک پجا دارتا وکیل نہ کرائے ہائے ہائے ہائے ہائے یار لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہے درد ہے صرف وہ امت دا درد وکیل اسے انتظار ہے کوئی قتل دا کیس آوے چیقن گے باقن گے رون گے سان سواد آئے گا سان آئے گی پیارا <تصح> ادھر ویخو گھبراہ نہیں اور سونے کافر کی ہے ہاں بیٹھا پاسے میرے محمد مستفا دا غلام تے دربار ہے ہندوستان دے اندر اتے نے کالے کالے ٹوئے ساوے نہیں کالے ٹوئے کالے ٹوئے نے بندے جا کے دعا کرتے ہیں اے چڑھتے ہیں بال نال کھیڑ رہے نے مزا لے کوئی ٹھواں ڈنگ مار یار کار کوئی نہ کوئی فرق بھی ہے نا کوئی نہ کوئی نکتا تے ہے جہا آہلے دل نو ترپا کے رکھ دیا بھی ادھر انسان ٹھواں بنیا بیٹھا ہوئے تو ہودھر ٹھواں جہرا ڈنگ مارن تو سوا کھڑوا ہی نہیں یار بلی دل امت دا پیار کن ہونا جرا در آ گیا وہ ڈنگ نہیں مارتا گل سنے گا کلیاں گلیا بہ گا خونا فٹیا ہو بڑھی مائی آئی آئی میری بکریاں کھڑی گئی لب کے دے آپ تھکے نے ناپنا بڈی مائی تیریا بکریاں میں کتنے تینوں لب کے داں میں کسی متا او جھوڑیا دیا ٹاپا آواز سن کے حمل او گئیشاہ جنہ نام سن کے راجے مہاراجے ان کے متیا تے پسینا آ جاتا اپنے تختہ اتنے بیٹھ کے جگ نے عجیب منظر بھی بڑھی مائی ڈنڈا چکیا سی کرتا پورا, پورا لشکر اگے لگ کے پج پاج وہ بادشاہ بڈی مائی دے لگ کے بج رہا کچھ سمجھ لو میری بات چھوڑ دیا یہاں گھو اگے شیر وہ جیپر گھر کے اندر بلا کے مسلمانوں مران مسلمانوں ہٹا وہ شیر دے دل نہیں ہوں دل دماغ دے اندر پیدا نہیں ہوتا وہ جگ دے اندر مر جانے کوئی سلامی کوئی فلوں کے ہار پا والا نہیں ہوتا وہ سونے وہ سلطان محمود حدمی ورگے اج بھی انہوں کا نام ہے دل بھی محبت نال بھر تعظیم نال لیویا ہو ج <تصفح> میری بات سمجھ رہا آ میں جی جذبات جملے بول گیا تو تمہیں سمجھ آئے یا نہیں آئے صاحب آئے چلو دوبارہ کوشش کریں توجہ منظر تے سامنے لے گیا گلا ختم کر دینے کوئی مسئلہ نہیں لمبیا چھوڑیاں کرن کی لڑ نہیں آخرکار کوئی گل دل دماغ کم بندے سوچنے بڑھی مائی نے ڈنڈا چکیا آپ نے چھال ماری پہ اگے اگے لا جا ایڈے ایڈے وڈے لشکر اگے لا لیتا بڈھی مائی دی شاید آیا آئے کلمہ محمد فن سکھ دہی رکھ لوگ دہڑی دہشت گردی دا علامت, نہ بنے. جی کلمہ گردی دا دی علامت دا نشان بن جائے یار ادھر تمیز نہ تمیز نہ ہوئے, کلمے دی تمیز ہے. نہ ہوئے. جس زبان دند آپ اگ لگ بھی مائی نے پوچھو دے کیا, کیا جی بکریاں نہیں سنبھال سکنا ہے، پھر قادے تو بنیا ہے، انہی سلطنت رکھ جنیاں بکریاں یار یہ وقت مسلمان پہ آیا سی اللہ اقبال ورگے بندے نے جدوان دوسرے پاس بھی آیا میرے ٹیپو سلطان کے ہاتھ در تلوار ڈگی وہ چکن واسطے تیار نہ مسلمانوں کے اندر فائدہ ہو جنا ڈی دی خاطر جنا پیٹ کی خاطر دنیا دنیا, دنیا بھی کی اجاشی کی خاطر اسلام دی عظمت عزمت نا تا چھیا سپاہی جس وقت آپ تلوار کٹ کے آئے کہ در چلے ہاتھ بنے نے تین نہ آپ مر تروا گریز نال مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا پیچھا آ جا سر سٹ دے سلطنت کا کٹوٹا لب جا سکتا گ ہو جاند شہداد کی بنے گی ہائے ہائے اس وقت آپ نے جملہ بھولیا سے فرمایا جیری لاشا تڑپ رہی نے میں روحان بغاوت نہیں کر سکتا جاشا بڑھپ رہی پیچھے اولاد نہیں ہے اولاد بھی ہے یہاں دوا میں خطرہ ہی نہیں کر سکتا پھر مرنا پائے گا آپ نے فرمایا شیر دی وہ گدر دی سو سالہ زندگی نالوں शेर दी एक दिन दी चंकी है अच्छा असा कितना मांगो जीवेंगे मुसलमान के अंदर शेरा मांगो काफर ललकारन वाला पैदा नहीं होगा آج جان دیاں گے مسلمان غلام بن جان گے پر ایسا پہنچ آلہ حضرت بریلوی ورگے پیر مہر علی ورگے فجر احمد چشتی ورگے شیر پیدا ہوتے رہن گے جہے کافر میں للکار کے دیکھ رہے آخے چراک پا کے گل کر تلوار اٹھارہ سو دی جنگ آزادی تلوار کوشش تے بڑی تو ستوجا تیپو سلطان شہید ہو گئے سن مسلمان تے گلام بن گئے سن اٹھارہ سو ستوجا نے دوبارہ اٹھن دی کوشش کی یہ انگریز اصا یہاں کی خلامی کریے یہ تو کتے انسان مخلوق آتا کے زندگی نہیں بدار ہوئے مسلمانوں نے دلی کا علاقہ فتح کر لیا جب غداری ہوئی پھر تاریخ دی مسلمانوں داس دلی دیاں گلیاں سن جانی مچھلیاں اس وقت سوچ آئی اسان جسمان پر ان جی روح فیض لبیا بلالے ابشی روح تو انگاریا محمد کا کلبہ نہیں چڑک سونیا اس وقت بلکہ فر نہیں ویخ لو اگریز نے غور فکر کر کے اندر نہ سوچی سمزی سازش نے تعلیم دعد مسلمان دی دی او وقت بھی آیا کہ جس وقت جی گلیا کرگلے توپ کی نالی نال بندے نے بمب وجد ہے لاشاں نکے نکے ٹکڑے ہا چ بکھر مولا پانی زندگی تی موت کش جدو گیا یاد کہیں تنا کافر نے پینٹ دیتی ہے ترقی واسطے تینوں موںج کا لباس یاد نہیں آتا جاڑا وا پوایا گیا آفر مانتے دے تھے ایڈے ایڈے موٹے مچھر ادھر مونج پائی ہوئی ہے. رات نیندر آدمی ہڈیاں گل گئی ترس ہے لکھ دے لکھا تو سارا کچھ پیا صرف انجائب دستخط کر دے میں خلاف فتوا دا کہ یاد فرض ہو گیا اندھے تو دست بردار ہونا گل کرنی سی آپ نے فرماؤ دلی پتوا کل سی اج بھی میرا وہی فتوا پاتی ٹکڑے پورچے پی پر محمد مسئلہ نہیں بدل سکتا گداریاں سونے گا کرو سارے پر کچھ تو سوچو اچھا اسلام واسطے کچھ تو سوچو بھی ام واسطے ہائے ہائے سونے آن. اے وقت انگریز ویخ کے حیران سی نے تعلیم دا منصوبہ دماغ نو بدل دن کا منصوبہ ای بنایا جس وقت کتار لگیا نے تھپ اندر پیاس دی وجہ زبان خشک لب خشک نے تپتی ریت یا کچی زمین ننگے مسلمان کھلوتے ہوئے سامنے تو جی ہاں اگریز جن کا نقشہ اقبال نے کھینچا فرما جو درتا نہیں درو تڑپ تڑپ کے ترائے ترائے گھنٹے چار چار گھنٹے آدی طبیعت نار کے بیان کرنا رہا دکھ کے اصل میں نکتا سمجھی بیٹھا سی کہ روحے محمدی اس کے بدن سے نکال دو یہ روحیں محمدی نو کڈن واسطے جے جی را انہوں نے ٹیکا استعمال کیتا تے کتن اندروں کی تاریخ رکھو عام گل نہ سن جو تاریخ نو سامنے رکھ کے نا چیز نے بزرگاں دین دی صحبت وچ رہ کہ گل سمجھی او پہ تیرے سامنے بیان کرنا او اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں نہیں ہونا اپنی منزل تک میں بالکل پہنچیا کھڑا ادھر دیکھو اس وقت بھی آیا کہ حضرت عبدالعزیز محدد سے دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہو سرکار مسجد اندر بیٹھے نہیں تھی حدیث پاک تھی قرآن پر بڑھا لے نہیں تھی چار قطالب مستانا وار مستو محب ہو کے قال اللہ وقال الرسول یا صداوہ دنال اپنے دل و سکون پہنچا رہے نہیں اگر یہ دایا اٹھو نہیں پتاو دلی فتح ہو گیا، اٹھا، نکلا باہر. جس وقت قرآن شریف چکیا اکھا میں چوان سو سن اگریز والے اک بھر کے نہیں ویکیا انگریز حیران ہو کیا اتنا بے پروا بابا کہ جنو میرے آمن کی مسا پریشانی اور آخدہ عبدالعزیز گالتے سنے تیرے بھرگے عظیم لوگ, لوگ مسلمانہ بچہ رہے <تصفح> پھر مسلمان شکست کو کھا گیا پھر مسلمان شکست کو کھا گیا آپ نے اس وقت قرآن سینے نہ لایا چوم کے پھر سینے نہ لایا لا کے تے فرمایا کاش <تصفح> اس حدے نہ لو ٹوٹ دے نوی جوڑے تھے قرآن کا لاشاں بھی پھر رہی نے برباد ہو رہی تو پچھڑے نا سڈے تو جدا نہ تے قسم خدا نے فرمایا اصا تہن آج بھی لوہے اونج چنے چموانے سن ابن ولید نے تبدیت چموا چاہ منصوبہ شکست ہوئی مسلمان دل شکست نہیں جذبات سن, پھر سن انہ نے منصوبہ کی بنایا آدھے پا منگائے تے کہا جی کہ لے بھی ہے مذہب بھی ایک ہو جائے فساد ہے آئے دین دی لڑائی چکر ہے ایک مذہبی میلا کرندہ پر ورام دیکھ بہت بڑا, بڑا نام جنہیں کتاب لکھی اور سورت کے فاطیا دے دو ہزار اعتبار سرفی اعتبار دن دہویں اتوار دن آ گل گلت آ گل گلت انہیں کر د اساں مذہبی میلہ منعقد کرنا چاہنے آ سارے مذہب والے بھاویں بدھ مت نے بھاویں سکھ نے پاویں ہندو نے بھاویں مسلمان نے بھاویں یہودی نے بھاویں عیسائی نے سارے آ. اپنے اپنے مذہب دی حقانیت تے صداقت دے اُتے پیش کر اے اے جِن دا مذہب اچھا ہوے گا زبردست ہوے گا دلائل مضبوط ہون گے تسلیم کر لو اس وقت حضرت حماد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا سب کیا کیا کیا مولا نہیں سا؟ مرید مولانا رحمت اللہ ہاں یہ وہ بندہ ہے جن تقدیس الوکیل ایک کتاب سی جی رشید احمد گنگوئی اندر شگرد خلیل احمد امبیٹری بی مناظرہ منازرا ہوا نا آپ نے پھر مولانا نے گلام دستگی صاحب کشوری رحمت اللہ تعالی آپ نے کتاب لکھی اتنے تصدیق کی تے مولانا رحمت اللہ کراس بھی کوئی یہ نہار کر جن بھی انجیل آپ نے سارے ادھر ادھر منگوا کے زبانی یاد کر لے اسلام دلینل اخبار میلہ لگے لگیا نا مولا نے رحمت اللہ کرانوی صاحب کو پوچھا کہ ہاں نے فرما بالکل تیاری ہے سرکار حاضر آپ سکار بھی نکر چاہ کے بہ گئے پہلے واری آئی بھتان کی اٹھے انہوں نے اپنے مذہب صدا کر گفتگو کرنی کی حکانیت صداقت بدھ متانا جی مذہبی پیشواس جی بیٹھا فاؤنڈر کھڑا ہے بولے شیر واگو شیر کی کدھر انہیں چٹ پٹ در ہندو آیا ہندو سکھان کا جب وا پنڈت آیا انہیں بڑے جوش میں دلیل پیش کی مگر وہ بھی پانچ منٹ نہ ٹھہر سکیا فاؤنڈر سامنے وہ بھی بہ گیا ہائی واری مسلمان کی ہاں مسلمانہ دیوار آئی ہے نا مولانا رحمت اللہ کراروی صاحب اپ سرکار نے کھڑا کی تھا ایکال میں دین بھی تو سے اس کرو زور پاک سرکار دی صلات اور آپ دی عظمت و شان دے تے چند کلمات قران دی حقانیت اس طرح کر دے تے چار کلمات بول دیو اس دے بعد پھر میں اسمان لواں گا بس جےدوں مسلمان اٹھھے خطاب شروع کیتا ہے نے لوگا دیا ساوہ جا دیا بھی خون دے مسلمان پتہ لگے گا مسلمان کا جدو مسلمان نے حضور پاک دی عظمت و شان و صداقت دیتے چاہتے کلمات بولے قرآن دے چار دلائل پیش کیتے جدو بیٹھا ہے نا تے جی دینش... چور اٹھے... اٹھ انے... کیتے نے اتراج کر کے ہے یباردن کوئی میری گل کا جواب دے والا مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب نے ہاتھ کڈیا فرمایا بارش نے تیرا بوٹا ربران نے بھی جدو میرے کریم صلیم ہر مفاخاخت ابو جال آیا اگلے دن پھر میرے نبی پاک سرکار آئے آ کے تین کل روکیا گیا سدا میں اپنے بے لیا سدا میں اپنے یارا نو رب دے قرآن نے فرمایا فلی سنا دوستیبا یہ نکا ہے پنجابی چ ترجمہ کر او اگر اپنے پیو دینا پھر اپنے یارا نو سد تیرے یار دے پٹھے دماغ نیتا کرنے واسطے اب انہیں فرشتوں سد رہے اندانے اوئے تو سانوں تلوار دے زور نال تیارایا پر دلال دے میدان وچ نہیں آ آپ آ نے دے سارے تراضات کرس نحس کر کے آپ نے نبی نام کا نعرا مار کے فرمایا اوہ اوٹھ جباری دونی اگر ہے کوئی حلالی ماں کا پتر اٹھ کے مسلمان نہ کے چل کا جواب دے وے. قسم خدا ہی کر کے آنا فاؤنڈر اتوں نسیا مدانج چلو نہیں سکیا میں بھی شکست نسیا ترکی دے اندر مولا نامت اللہ کرانی صاحب نے علماء نے فرمایا تو بھی تشریف لایا چلو ہوں انگریز تہوار زندہ نہیں چڑھنے لگا آپ آ گئے اپنا عرب شریف دے اندر میں کچھ اعتراض رکھنا قرآن اعتراض رکھنا اعتراض فخر بڑے بڑے تکیرا سنا کے پیسے ادھر ملک ممتاز حسین نہ روزانہ خان بڑا کہ مہربانی دینا کسی رحمت اللہ کرانی شرط کہ پہلی گل میرا نام ہوندے سامنے نہیں لینا. تقریر کرے گا اپنے موقف تھے. لک کے کے سنا گا سامنے نہیں آگے جب گاجو جس وقت آپ ترکی اندر پہنچے نہ سلطان عبدل خان نے اپنے دربار بلایا اپنے موقف دلیلاً پیش کرنا بندرہ بڑی تلا چلاکیا چلاکیا ماریا نچ کے بڑی تقریر ہے, کوئی جب دیا مولن رامت اللہ کرانوی صاحب آپ نے پردہ ہٹایا پھر میں گلام حاضر رہ گا نے سنیا جی پرانے زمانے پر پیشاب کر کے آیا وہ پیشاب کرتے ادو کا بڑے حالے تک واپس نہیں آیا سلاف نے میں دو نیم جن کی جن کی ہے دی شکست اور پڑھا ہے آپ ادی رات نوٹ تڑپتے ہوں شیر بولتے ہوں سن زبطہ باز آجت کے آیت نسیم از حجاز آجت کے آیت روکے آندے سن, آندے سن دو نیم جن کی ٹھوکر سے پتہ نہیں ہو مسلمان اے روج دا وقت بھی آئے گا یہ نہیں پتہ نہیں مدینے والے پاسو ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی دو پاس علامہ اقبال کدے آدھ آئے گا سونے تیرے سامنے اس واسطے ٹوری کہ سبب صرف اور صرف اسلام تو سونے آ دسنیہ دی دی اندر میدان بے سامان کمال تک اگر گلیاں رول رہا ہے ہے دا دا اپنے دا فرق کرنا ہاں سونے وہ جی لوسی کتا ہوا خیرت تلی نہیں بچا سکتا جی ملا پیر ہوے خیرت تلا بھی نہیں بچا سکتا سونے کا خوران تھا بولو سبحان سجنا لو یار رب دسان جنو تیے جگ اندر ہر پاسو ہی سانو کنڈا نے برباد ہو جاتی ہے جدو ربران کھڑی قسم خدا دی جی قرآن اینا دے جو اینا دے دیا جان یہاں کے متیاج ہونا ہے بادشاہیاں یہاں دے پیروں دیاں خاک بن نے۔ سجنا یہ تیرے سامنے ایک گل کرنا حضرت ابد الحت سے آپ کی گل سنا نا یہ یارا یار آپ دلی دی مسیحت دی اندر رب کے قرآن دی تلاوت کر رہے سکریز آیا ہے آگے کردہ O مسلمانوں میں اپنی انجیل لے کے آیا تصان اپنا قرآن لے کے آنا میں اپنی انجیل اگ بچ پاوا گو تسان اپنا قرآن اگ بچ پاو جی جن دی کتاب سچی ہوئے گی. دی کتاب بچ جائے گی جڑا سچا ہوے گو ان دی کتاب بچ جائے گی جرا جوٹھا گا اون دی کتاب سڑ گی اپنی کتابیاں شوائیاں لا کے آئے اپنی کتاب لائی جگ جگ اثر نہیں کرتی کتوں یہ گل ان چیلنج کیا مسلمان گھبراہ گئے ایک مسلمان دوڑ کے مسجد اندر آئے امر ابدی انگریز نے چیلنج کیتا ہے جواب دن واسطے کوئی مسلمان مقابلے نہیں آ رہا مہربانی کرونا سرکار نے جدو جی گل سنی قرآن سینے نال نے آپ دلی دے چائنے آ کے بازار میں آئے نک فرما نے انگریز کتر کی گیا جا چیلنج کر رہا سی او میرے سامنے آوے نا دو آپ دے سامنے آیا ہے فرمایا کی آخر ہے کی بھونکنا ہے دائے میں اپنی کتاب لے آیا ہاں. تو اپنی کتاب لے کے آگ بیچ آ اگ بچ پانے جی کتاب بچ جائے گی سچا ہوئے گا جی کتاب سر جائے گی جھوٹا ہوئے گا حضرت عبدال موہند سے آپ پر م نے جھلیا اسا جلیا اث کتاب نالے دینا فرمایا اگر مقابلے بچ آ گیا میں پھر تو اپنی کتاب سینے لا ل میں اپنی کتاب سینے لا لینا وا تو تی سنے کتاب دے چھال مار میں کتاب سنے چھال مارا گا کہ سچا ہو گا سنے کتاب دے جائے گا ترا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب در جائے گا جدو جی یہ چیلنج سنیا ہے انگریز نسیا ہے جی شیتان ابر روے کے نسنا ہے سجنا توجہ سبحان اللہ ہاں یار آلے پاس توجہ کی دیہان کی نہیں قرآن ہر دکھ دے درد دا علاج سجنا درویش اتے قرآن, قرآن کی تاثیر حوالے دران کلا اثر کرتا ہے ایک گل سنا نا دروت بولو اللہ سجنا ادی رات دے لک جوانے پچیس سال دا جوان ہاتھ میں جب تلوار پھڑی ہوئی ہے اُتے زہر دی پان پہلا کی سوچ کے سویر ہوے گی سوچ کی پیو اس فتنے نو ختم کر دے مانگا اس فتنے نو ختم کر دے گا۔ نال خسنال زہر والا پچیس سال نہیں جنہوں زمانہ نال یاد کردا ہے سونیا اے اے تلوار دے اوتے دی پان چڑھان والا عام نہیں اے اے عمر اے ادرو میرا مدینے دا تاجدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ گھر وچ تشریف لے آئے نے سارا دن تبلیغ کر کر کے جسم دے اندر تھکاوٹ اپنے بستر دٹنے پر نیت نہیں آ رہی کدی سجا پاسا اے کدی کھبا پاسا اے کدی سجا بادا اے کدی کھبا پاسا اے اخیر بے چین ہو کے میرا مدینے دا ساجدار آپ ہر میں قبا دے اندر تشریف لے آئے نے اے تو پتا لگ دے جدوں دل بے چین ہوے شراباں دے پاسے جانا زنا دے پاسے جانا ذیل مال پے جانا ای ایسا ذہن حصہ نہیں ملیا جنو نبی کا فیل حاصل ہویا ہوے پاسے نہیں جاوے گا رب دے پران آلے پاسے جاوے گا توجہ نہیں فرمائی نے جیسا اوچیوا بولو نا سبحان اللہ سجنا میرے نبی نے پہلا چکر کٹیا آسمان اترواں کی وجہ چہرہ فریا دوسرا چکر کٹیا ہے تیجا کٹیا جدو چوتھا چکر کٹیا آسمان ویخیا آئے ادھر پیرا سے کسے نے آ کے ہاتھ رکھا ہے جدو میرے نبی نے تھلے نگاہ ماری ہے چبری لایا ہاتھ بن کے قملی والے رونا کیوں ہے آنسو کیوں باہر ہے ربلا لمی فرم وہ حبیبہ تارے پیارے تا سجن ہے تو بولتے سہی تہ کھولتے سہی جو منگے گا ساتھ دے چھوڑا گے میرا نبی آسمان والے مولا عمر دے دے دے ادر امر زہر بان ہوز کرنا ہے سو سر لے کے آوگا تقدیر مسکرا کے آخری امر آ سوچنا ہے یہ تو سو پتا لگے گا ساڈے کولو بھی یار کچھ منگا آئے یہ سویرے جگ دیکھے گا سر دن سر لینا کون جو ہے سونے اچھی آواز ہاں تقدیر بھی آخری سویرے پتہ لگے گا سر دہن سر لینا کون ادھر رات بیت گئی ہے جدو سوئیے عمر نے اپنی تلوار اٹھائیے اپنی اکا پانی دے مارے تلوار لے کے بڑے غصے پی رستے میرے نبی حضرت نوائیں رضی اللہ جنہاں کلما نہیں تھا کلما پڑیا ہوا تھی پر اندر لکایا ہوا ٹکرے نے آپ فرما دے عمر آج تیرے مسے بدلے آپ آپ میں اسلام چلیا کتنا چلیا وا جدو امر گل سنیے نبی یار مسکرا کے آنا ہے کتوں کتوں مقاوے گا تے تیری بین کے گھر بھی کتوں کتوں مکامے گا تے تیری ہمشی دے گھر بھی پہنچ گئی ہے جدو عمر نے سنیا ہے دے تیور بدل گئے ہاں غصے دے के मैं पहला अपनी भैन नाल ना वहां आप वापस आए ने जो दरवाजे को रब दे कुरान दिलावत हो रही थी आप جلدی نال دروازہ کھڑکایا گسے نال آپ دی ہمشیری پاک دی آواز آئی کون امر چلا آخ دے جلدی دروازہ کھولو عمر آیا بہن نے دروازہ کھولے عمر جلدی نال اندر آیا آتا ہے میں بارو کچھ سن کے آیا وا بہن آخری ویرا جو سنی آئی سچ سنے آئی جو سنے سچ سنے جا لڑ لگتا ہے جھوٹ نہیں بول رہا لڑ لگ ہے جھوٹ نہیں بول دو سجنا عمر پاک تکیا ہے خون نکل ہے عمر تھک گیا ہے تھک کیا آنا ہے پہلے تو میرے سائے تر جی تھے اج میریاں مارا بھی تری تس اگو آخری ویر پیار آتا ہے او مارا کدا ہے پر دل پیار نہیں نکلتا پاوے میرے توٹے ٹوٹے کر دے ہر ٹوٹے بچوں محمد کی وفادیا مادان पक्का रहना चाहिए बड़े तह एक दरवेश की गल सुना गल मैदान चाहिए चेते चागे तो सुना चलना तह दरवेश आया उन चाचे वाल वाकया तो नहीं दरवेश چاچے نے آخر پتر داڑی شیر تو فارک آرل امر پتر تین پتا بھی پھر تیری میرے وال منگنی ہوئی ہے خاص خاص چیز تو نہیں فرد واجب ہے اس نہیں آنا ہے تو چشتی صاحب جذبات جزبات جزبات, ہے, تو سننا تی کی ہے؟ جوان دا جواب جا جا. چاچا جیو نکاح ہے سنتی بیج پال تیری میرے اندر ہے اگو درویش فکیر جب چاچا وہ جس وقت میں گل کی تیرے اندر نگ پی گیا نا ج میرے اندر نی روک پی گیا گل تے کوئی ہاتھ پا رگ نہ سمجھ لے اندر ایمان ہی کوئی نہیں. ملک ممتاز حسین جی گولیاں آپ نے جی بھی, بھی جو ہے نا سونے درا اسی آواز بولو سبحان اللہ سجنا درخ امر پا کر رہا سا سونے جدو دیکھا بدل گئی آ میرے آن کو پہلے جرا کلام پڑھ رہی سے منو سن بین آخری ویرا تافر فر پلیت تینو پہلا غسل کرنا پوے گا جتوں گسل کر کے سامنے بٹھایا ہے رب دا قرآن پڑ ہے عمر دے بڑ سنا سٹ بچی عمر اٹھ آئے آدھے بہن میرے گل بچ رسا پا کے مینو دریک دیا دریک دیا نبی دے دربار لے چلو کتنے امر ساری امر ن برباد ہو جی امر ساری امر ن برباد ہو جوے جدو یہ گل بہن نے سنی ہے بہن آخری ویرا وہ کریب نجا لے تر جا معافیا مل جان گیا حضرت عمر پاک نے اسے تلوار نوٹا تر پینے میرے نبی سرمر سرکار کمرے میں بیٹھے ہوئے سن حضرت امیر حمزہ نے تلوار پھڑی ہوئی پارا دے رہے جدو, جدو میرے نبی نگاہ پیے میرے نبی خوش ہو کے فرما نے یارو یہ پلا نہیں دیتا دے نبی دی آپ سجنا درتھ وجن بولو نا سہان لرمے شیارا میں رب العالمین جل کریم کا خوران پڑے ترجمہ سنانا وا اس تو پہلا نبی دیکار دی خیرت دی گل <سؤال> سنانا درا چوجو نال بولو اللہ ہاں یار میرے نبی دیکار سی جنا دانا حضرت نعمان بن بشیر گال سنے آجے حیران ہو جائیں گا تڑپ جامیں گا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ ایٹی شان دا صحابی ہے جنگ ہونین دا موقع ہے میرے نبی تے کول کوئی بندہ کھروتا ہویا تے گلہ کی تی جا رہے آپ سچے تلنگے نے پھر کھپے تلنگے نے بڑے غصے نال وہ سب بندے بل دیکھ دے ایک کیڑا ہے جہاں حضور پاک انہوں اپنے کول کھڑا کیتی کھڑا ہے بے عدب ہے آپ دے دماغ دے اندر خیال جا رہا ہے تھوڑی دیر تو بعد بندہ ٹوڑ گیا ہے حضرت نمان آئے نے میرے نبی نے فرمایا یارا تو جاننا ہے آج جہاں بندہ میرے کول کھلوتا سی کون سی حضور میں تے نہیں جاندہ آپ نے فرمایا جبریل جبریل سی جدو تلو لگے آئے جبریل آتا یہ اج مینو سلام نبی دا یار حضرت نومان حضرت حدرت جبریل نبی پاک کرتے یار مینو سلام بلاوے گا میں سلام دا ضرور جواب دینا رب بھی دی دے و سلام بھیج رہا رب العالمین نے جنت کے اندر یہ بڑیا آلا آل آل تے نوکھیاں چیز تیار کی دیانے اے مقام کیوں ملے سوچو اے مقام کیوں ملیا آپ سرکار نبی گھر مدینے دا تاجدار اپنے حرم پاک دے اندر تشریف لے کے جی سویں رات ہوتا سی یا میرا پاک نبی اپنی محترمہ دے نال گفتگو شروع فرماندے سل میرے نبی دیار نہ رات ویخدائے نہ دن ویخدائے نہ دھپ ویخدائے نہ گرمی ویخدائے اٹھ کے پارا جاندہے تاکہ حضور پاک دے حرم پاک دی آواز میرے کنا میں چنا پہ جاوے میری خیرت گوارا نہیں کر دی اے گل میرے نبی دیارے چاہیے جبریل بھی سلاب کرتا ہے سونیاں ادھر دیکھ توجہ ہے لو کہ کو بوتا 15 20 منٹ کی خیال ہے جڑے نکرہ چ نکھے بیٹھے ہو خیر سرکار ہے السلام علیکم توجہ نال بولو نا سبحان اللہ یار آ اساں تے دے منن والے ہاں قرآن شریف کی آیا تھا ترجمہ کرنے سے گل تھوڑی جی کر کے مقا دینی ہے پر اتے ایک گل سن لے گال میرے دماغ چاہیے یار تسا میں کنا دے ٹر پیا اگریز جنا باندر بن گئے سن جاندر خنزیر بن گئے سن باوے انہ دیاں شکلہ انسانہ والیاں نے پر آتا خنزیرہ تے پاندرہ والیاں نے قسم خدا دی یاد رکھ لے اگر ٹینک دے اندر گند ہوئے اگر نالی لاوے گا ٹوٹیاں آم دم نہیں آگ گا وارا اگر ٹنکی دم دم ہوم دم آر تالی مالیاں نالیاں ادھر چوڑ لیاں نے معاشرے دے اندر ہر پاسے بو پو ہر پاس پو ادھر بھی بو و یارہ جدو نالیاں چند ٹینکی نہ لگی ہوئی قسم خدا دی یاد رکھ لو جی گند نال ٹینکی گند آئی ہو پیپ لگے صاف پانی نہیں آ سکتا انگریز خود بھی بے غیرت اپنی غیرت تو کدے لڑیا نہیں مغرب دی مٹی تھٹو غیرت نہیں ہے تو میں اپنی تعلیم والی نالی ادا لوا گے میرے وچو خیرت کی بچوں کتگی خیر جدو نالیاں اگریزا دیا ٹینکیاں نہ لگیاں میرا محمد ہے دربارے دربارے دربار اتو دربار دریا پگدا ہے ایک ٹینکی پاک پتن چ ایک ٹینکی حجرا شریف ایک بڑا سارا ٹینک بغداد شریف ایک بڑا سارا ٹینکری تعلق نہ جوڑ،, جوڑ, جوڑ لے قسم خدا دی رب العالمین لمی تین جگ کے اندر وہ بھی استعمال دے گا جی آجوبی نو فرما چڑیا گل سنے گا تڑپ جائے گا یار ادر ویس میں جا رہا تھا گلی ایک کتا میرے کو سی سینا سی گلا س اپنے جسم نو ہلایا قطرے میرے جسم تئے ن میرے کپڑے پلیت ہو گئے میرے کپڑے پلیت ہو گئے میں مسیطے جان جگا نہیں ریا مسیتے اپڑے کتا مسیطے سارے بولو کی لینا ہے پر یار میں نماز نیتی ہے مسلا رسو مسجد محراب قاری قرآن کا دلاوت کرد ہے کل باسی نم ایک کتے کا پہ ہوتا ہے نماز کھلو کے مولا اگر نماز در بابا فرید کا نام لئے نماز ٹوٹ جاتی ہے کسی بزرگ کا نام لے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں دم کرا مولوی سا کو پیر سا کول گیا, کول گیا تبیت لکھا لکھا کلب کتے کا فرد کرایہ تو نے آخیا گل بچ پال مہران مولا عجیب بات اس کتے کا تھا تھا رب دا والی ہے اُتے قرآن دی تلاوت کرنی میں کاران کر ہو کے کتے نتب کیا آلمی سب رات جا کے میں آخیا کتیا ہے کتا ہے تے میں کتا سا ہے میں زلیل سا پر ربیابیاں ٹوریا وا جدو حضرت یملی خان نے میرے پتھر ماریا وہ صاحب جدو یملی خان نے مینو پتھر مارے میں مولا تالا دی بارگاہ ارد کی تی مولا زبان دے میں کوئی گل کرنی ہے مینو लमीन ने जुबान दिखी मैं रब के प्यारे बलिया यार मैं कुत्ता जरूर फोकन वाला जरूर पर तेलिया व अपनी फितरत बदल लवान गा ना तो बेह के फोका गा ना दूजे पासे फोका गा मैं अपना मुंह बंद कर लिया है आबाद आई कुत्ता हो پلی تو سڈے بلیا نو نہیں پاک تینگا مقام دے وہ یار کتا ہو کے رب دیا ادب کرتا او محروم نہیں رہتا بہتر انسان ہو کے رب دے بلی کا ادب احترام کردہ ہو کتوں پلی تو جاوے گا جی بات ہے وہاں کا دماغ خراب نہیں ہوا تو ہے دماغ خراب نہیں تو ہے دماغ ہی خراب ہے مسلا ضروری یہ چنگے بلے بندے پریت کی جا رہا کر کے کتا بندہ زیادہ یہ چنگے بلے پاکوں پریت سے فلی دربار گئے نہل مشری کون ہے جیسے پریت ہو کوئی ایسی ساڑے پیڑھنے اندر اکبال بھی آندہ تو تکریرہ کرنے آندہ تو کارنا ہونا یہ بھی کوئی تکلیف ہے نہیں تو بڑیاں غلط غلط غلط غلط بھی کر کے آجونے کبھی کئی ڈی گالہ غلط کیتی ہے انہیں آکیاں تو آنا بھی باب فریض دے وسیلے نال مانگنا چاہیے داتا لیے جبیری دے وسیلے نال مانگنا چاہیے آہ میں وسیلے آنا کوئی قائل کوئی قائل ہوں آہ وہ قبول کرنا نہیں کوئی بھی ہوتے چڑیا تو غازی وزیر شہید ہے سی بھاوے یار اولاد کوئی نہیں نی دیکھو پیارا رب بھی رہتے کوئی ایک بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر پہ ہوتی جنانی دعا کر وسیلہ کا دیں گاہ رب نو آخ ربا میں وسیلا نہیں تو تا میرے ڈیڈ چ پا تا کہ میں جدو گلی ٹوٹا ہوں تو دور پتا لگ جائے تو ہی ڈالا پیٹا لکھا تو جو نہ نا سونے آدھر اوچھی باتنا لبولن سبحان اللہ یارا گل <تصال> خر جنہ جناتے بٹے خنزیر بنن تے پانتر بنن جا کھول جائے گا او بھی خنزیر دے اپنی پڑا دی خیرت نہیں کر ایسے طریقے نا ایک دادا جناب والا بوٹا تے لیا کر کی, کی رولا ہوں کوئی گلا پڑھتے آیا بھی آندیاں نے آئے درمیخ ساری باندر جی بس در کلوتے ہو جی سکون کدی ارگل دونگے کدی ترگل چینگا پھر استاد انسان درزیر باندر آدت پا چھوڑے تعلیم پیو ہوں رشتے بھی ویک کے آخ مولا تے فرید گل یاد آ گئی کڑا ترجمہ کر کے گل مکھا دینی تفصیل نہیں کرنی میں گل سنیا جی یہ دربے حضرت عمر عبداللہ آپ دی گل سنا نا گل سنے گا تیرا اندر ہل جاوے گا حضرت عمر بھی نبد کائنات کینا بادشاہ آپ سرکار دمانے شریف دن شاہی ہے خلافت آپ دے کول آپ ایک وارا کمرے تو باہر نکلے پیچھا مڑ پہ اپنی گھر والی کول دے لے او میری گھر والی ہے آ جڑی میری دھی ہے لگتا ہے مو صاف نہیں کرتی اپنا منہ نہیں تھوڑی عمر بن عبدالدیز دی بیوی آخ دیئے حضور کیوں تو ہنو کی میں پتہ لگیا ہے آپ نے فرمایا یہ دے مو دے بچوں بدبو پر یوں دیئے جدو بیوی نے سنے آئے رو پئیے رو کے آن دیئے عمر بن عبدالدیز اے کوئی عام بندے دی تھی تے نہیں ہے اے عمر بن عبدالدیز دی دیئے میں نو آخر دے اے بیڈمنٹن والی نہیں ہے یہ پلہ گیند والی نہیں ہاکی گیند والی نہیں جہاز وقت نماز پڑھتی ہے تحت نماز بھی پڑھتی ہے مسواق بھی کرتی ہے منہ بھی تھوڑی ہے یار یہ ترویخ گل سن یہ ترویخ عمر بن عبدالعز دی یہ گل سن کے بی بی رو پہ یہ آن او میرے سر دیتا جا پورا ایک مہنہ لنگ گیا ہے میری دینوں سالن نصیب نہیں ہویا اے روزانہ پیازہ دنال روٹی کھان دیئے تا منہ بچوں مہنگا یار ایٹ پی تے گریب اپنے بچوں کا پیٹ پالن کی خاطر اپنے گیچ رہو یہ تعلیم کافرا دی طرفوں آئی ہے جن انسان نو ان انسان نہیں رہ د مر بن ابدل ادیز ورگے بادشاہ کے کتیا نو لکھا سلام جڑے آپ تے پوکھے رہے پر قوم نجا بھی چڑیا ہے تے نکر ملا چڈیا ہے اللہ اللہ تے بڑی یا مقصور ر کے دبک نے مارتے راز دیا سارا نہیں ہے سونے سبحان اللہ. تو بغیر گولی تو اٹھ جاگا کوئی رولا نہیں بڑھتا جرا تو بولو نہ بریک گل کر گیا وہ سمجھ گیا گا کہ آدری اسی کرسیا گولی مار کے اٹھا رہے کہ سجنا میرا مہولا تالا فرما سجیتا اور گا سنے ویدہ سال تم سالو مجھ سجنا مولا تالا دے فرمانداس الن سال سب کبلا تشریف فرمان ہے یہ بیبیا حکم نہیں ہو رہا مردوں حکم ہو رہا بئی راس الن مردو جنو تسان کوئی شہ منگنی ہے بیبیا کول دسنا ہے قرآن غیرت دا مقام دسنا ہے گل توجہ سنیا جے بہ دل تم ہنا کوئی شاید منگنی ہوے متا ہوں من یہ جو بیویا گھر دے اندر در مرد کوئی کھوئی بیویا گھر میں بیٹھی ہوئی مرد نہیں ہے مجبوری بن گئی ہے کوئی شیلن نہیں ہے لی مجاب سامنے نہیں جانا نو حکم پاؤں مردان کن سونے ہو اے بی بیبیا حکم نہیں ہو رہا رب کا قرآن رب کا قرآن فرماندا مردوں اصا بیبیا حکم تے کر چڑیا بلا یضرب نبی رجولہن لی علم ما یخفین بالزین تیل تساپنا پ اپ غیران وخانا تے کجا اپنا پ اپ کرنا تے کجا اپنی آواز اچھی کرنا تے کجا گھار دے اندر بیٹھیا ہوا ہلی ہولی پیر رکھا جائے قدم قدماتی آواز خیر بندے تک نہ ٹر جائے اے تے بی بی آنو حکم ہویا ہے مرد آنو کی پہ حکم ہوندہ ہے ہو بھی مردوں جو میں ایسا بی بی آنو حکم کیتا ہے وہ تسا مرد آنو حکم پہ کرنے آئے ہیں تسا خیرت مد نبی دی اولا تسا خیرت مد نبی دی امتی جے جو میں بی بی آنو روکیا ہے ایسا تہا نو پہ روکنے آ تسا بی بی آنو دے سامنے نہ جایا جے توجہ ہے سونے گالے سن اگر گل قیمتی نہ آ اگر گل تمہیں فائدہ نہ دے گل میری پوری سن لاؤ میں پندرہ منٹ ختم کر دیں اللہ تعالی دے فضل و کرم گل اگر فائدہ نہ دے ضمیر والے بند فائدہ توجہ، تھوڑی توجہ مولا تالا مردان حکم فرما ہے تو عورتوں کے سامنے نہ جایا جے حکم ہویا ہے سامنے نہیں جانا کہ مرد خیال لایا جائے وہ مرد بند بن جے کوشش کرے بھی خیر بیوی خیال لایا جائے کرنے کا سجنا یہ درویخ ایک ہے ایک ہے خیرت ہیا خیر کےیا تعلق آدھے نال آخ اٹھا کے نہیں ویکھنا کی تے پی پی والا اٹھا کے نہ ویکھیا جے اے حیا اے قسم خدا دی کر کے آ نوا حیا مرد دا زیور اے مرد پہلوان زنا کرن نال نہیں بندا اکھا دے حیا نال بندا اے ماشاءاللہ چہرے تے رونقاں کریم آدیاں اکا دے ہیادیاں نے اج کا جمان تارکیٹ رلتا ہے تا کریم لگ جائے میرے دل کا دا داغ سا میرے جناب والا چہرے کا دا داغ صاف ہو جائے پر سوچا نہیں تیرا میرا دل کے دا داغ آ جا چیم صاف ہوں پر جا دل کا دا داغ قرآن کریم دل کا داغ صاف ہو جیما رب العالمین چہرے تے پرکتا ہی رکھ چڑ دے ہاں یار سڈے الا ماں ویکیا کر آہ استاد صاحب نوے کھیا کر آ حجرے دے شیر باب مراتب ریشانوے کھیا کر اوہ تے کوئی کریماتے نہیں لائیاں جان دیا پر تیرے جو صاحب کی تے جیڑا بھی بیخ دے آن دے پپر شیر پہ جان دے بولو نا سبح یار مردو تسا سامنے نہیں جانا ایک ہے حیا ایک ہے خیرت خیرت دیاں پھر دو ایک ہے چھوٹی خیرت ایک ہے بڑی خیرت ہیا کہ شہ دہ خیر والنا نہ اور خیرت پچھے کی کس شہرت آخری خیر برداشت نہ کرنا یہ درویخ چھوٹی خیرت کی بندہ برداشت سے نہ کرے اس گل کے کہ ساڑی بیوی بی وال خیر ویک خیر کی نگاہ جائے بندہ اس شہر گوارا نہ کرے لکا کے رکھے چھپا کے رکھے نگاہ نہ پا کے گیا گو دلا سلطان سلادی نیوبی نہیں ہوئے گا یہ گو دے چانا ٹیپو سلطان نہیں ہوئے کدے او ماما ماوا ہو سدو پتراں گھروں رخصت کردیاں سن پٹھا چم کے فرما دیاں سن پترا اے نبی حریرہ تقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ اسقل اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى يكون حب الی من والده و ولده و الناس اجمعین بیٹا بار کر بار کر واسطے جا ہیں جا رکھ ل ابو را نے فرمایا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے ہر شہر تے نبی دا پیار دل چنا چاہیے اور پترا تو ماں پیو تو تجل ہون لگیا ہے, باستے جان لگیا ہے. پہلی گل یاد رکھ اصا حرام دکمان نہیں کھانا اصا تے سو سکنے ہرام دا لکما نہ لیا بھی لٹک سوٹ کر کے نہ لیا اور دوسری گل یاد رکھ لبی کا پیار بڑی تنمہ نصیحت کر دیئے اوہ بھین ویخ لے جدو ہم <سلام> پدار دے اندر جاوے تیری نگاہ کسے دے پہ جاوے تو غیر والا بکھی اپنی بھین نو یاد کر لیا کری کہ جویں یہ کسی دی عزت میری دی عزت ہے آہ یہ تردہان رکھ ایک چھوٹی غیرت ہے ایک بڑی خیرت ہے خیرت خیر غیرت، برداشت نہ کرنا ساری عزت بل کویا اکوٹھا کے ایک غیرت ہے چھوٹی بڑی غیرت کی ہے جی پتہ لگ جائے کہ میری دھی دل غیر کا خیال آیا ہے تڑپ جانا شارا بھی کر دے یقینی ہاں زمانہ بڑا الٹ پلٹ ہو گیا ماحول بہت خراب ہو گیا درویخ یارا جی آدی دل دے اندر غیر دا خیال تڑپ جانا ہے بڑی غیرت کی جنت بچنیاں نے بڑی خیرے جیو آدی دل خیر دا خیال برداشت نہیں کرنا ہے اپنے آپ انج لکا لے آدھے آپ انج دا خیرت بند بنا لے کوشش میرا خیال بھی کوئی سامنے بی جگر تو کوش تیرا خیال ہے جدوج جی جی جی رکھے گا تالیا جان بس آ میں گل تھی رب د نے کیچان تالیا چ رکھ چھاؤ کوشش کرنے دے قسمت میرا خیال بھی غیر دل چلہ ہے لالے کم اطہارو لکلو بكم ایک گل پیدا کرنی تہاڈا کام میں تہاڈے دل نو انج پاک کرانگا جنے جی میرے علی دا کیتا خواجہ نور محمد مہاروی تے بابے فرید دا گھر چھڈیا ہے ہاں دے یار بھی اندروں پیڑے پیڑے تے گندے خیال نہیں جاندے کیویں جان جے راڈا رکھی بیٹھاویں کوئی توجہ نہ کرے میں بین بین آخنا اس گلوں میں مثال دے کے استاد بولو سبلا سی آپ فرما نے کہنا ایک تھان جمعہ پڑھا ہوں اٹھا ٹھیک ہے پچھلے معافی میں میں کوئی معاملہ نہیں برکت بندہ لگے آنا تقریر جن رہا اس وقت بڑے جی آدھے جی فلم تین گھنٹے لگ جاتے رکھ لگتی میں میں ہوندی جگز ہو گیا روٹی چاہیے پتا ہاتھ نے میں نک بھی جگ کر روٹی کھا پی عجیب بات ہے آدھا بالی صاحب تین پتا نہیں ترقی ہو گئی ٹور پھر کے ترقی رفتار بہت تیز ہے میں رفتار رہی تو بندے بج کے دوڑا لا کے روٹیاں خیال ہے کو جاگ تھوڑی بہت آ گئی ترکیب بھی ہو گئی تشریف رواج روٹی آئی نا مسلمان کلمہ گو عزت رلدی ہو جئی میں سوئی چڑھ جائے نا جب وقت لگے ٹو ٹوں کی آواز آتی ہے نا اسی طریقے اگر ایمان ہوئے گا ایمان دارت ہوئے گی بے پردہ نہیں ٹھارے گا مصطفی تڑپ جا رہا روٹی میرا ہی مسئلہ سی ہے میں باہر ہو جاتا بچی روٹی رکھ لیندی پچھلے جی جی کی کی مولوی صاحب آئے سن پی رہے سن الٹے سوچ الٹی ہر الٹی چھری صاحب تی بینج آپ نے فرمایا یہ ہے میری خیر میں اپنی عزت دا خیر دے سامنے آنا گوارا نہیں کردا اسی طریقے اوی بین سمجھیا اے میرا خیر اے میں بھی گوارا نہیں کی کہ دے سامنے آ جا میرے سامنے آ جی کری بہو نے ساڑا پیر بہو کو نہ کل کدے ہنس نوبل پامیں پوتیاں چوگے چگائی کدو تربو نوبل پام توڑ مکے لائیے کج مٹھے نہ بہو پاوے سہ منائے گڑ پائیے لو ری خیال ہے یہ تک نہیں تقریر تو سراہ سر کافی وقت ہو گیا چلو ٹھیک ہے ایک گل منٹ چمکا لے آ گل آ یا مگر میں گل تھوڑے ج تفصیل نال کھول دیتی ہے مگر اور دوبارہ لفظ لفظاں نال نہ دہرادے نا کہ نے کی فرمایا تساں سامنے اساں بچانا چاہندے ہو پھر تساں سامنے ہاں یہ کوشش ج کسے عزت خیال اے نا کوشش کرے اجیں جیں میں گවරن کرنا کہ میری عزت دل, دل چ غیر دا خیال ایوی گوارا نہیں میرے بارے کسے کس دے دل وچ تعلقات قائم کرن اندر گال کرنا پیدا کرنا تیرا کام میں رب العالمین دیاں بہناں نو سیدہ فاطمہ الزہرا والا شرم و سے فرما فرمائے گا کئی بارہ بندے پریشان ہوں بھی تربیت بھی پوری کی استاد نے تقریر بھی پوری چلائی نے ٹی وی بھی نہیں آتا پھر بھی بچیاں گلا بچیا گل کیوں نہیں ہوئی کیوں کہ آدھے دلیا آدھے دل روک یار ٹھیک ہے جی یہ کسی کی عزت ہے اپنی بھی عزت لن. اپنی بھی تو رب گا اور ہوگی پوری پلے کوئی تو شروع جائے کیوں کہ اگر آخو بھی نہیں آئی تو شروع ہو سکتی ہے تو کر دینی چاہیے میں می گل کرنا ایک ایسا جبھی ذات رب نے موہم دی بڑی عزت رکھی بڑی عزت رکھیے ای گل ای ایک واڈا پرچا لے کے آ رہے خیر کوئی ویسے مثال کے تورٹی کھانا سی چباندہ نے یہ مثال ہی دے رہا نا ایک سمجھان کی خاطر جو زین چاہ رہی اس طرح کا ہونا تعلق ان کی ذات مسلمان نہیں مسلمان نقصان نہیں. ایسی گل یاد رکھو دل رکھ لے بندہ یہ سمجھ کے کمیاں گوشت کوئی بھی گدو تو خالی نہیں ہوں کمیاں بندے کو ہو جاتی ہیں بخولی خال انسان دائف ہے انسان کمزور جہ جی ہے اونچ رشتے کو یارا نیکیا نو یاد کرے ہاں اگر والے پانی خلاف کو رب نسند نہیں ہے کیوں بھی تھی گل پہ کرنا ہے اندر فائدہ کی ہوئے گا ان دی عزت نفس نارا جے تو ختم کرنا چاہنا ہے جا جا کے بہت گا لارا ہے پہڑا پہ نقصان پہ آتھ اٹھا کے دعا چ کروا لا تیرا بندہ اندی گندی سیفت ختم فرما دے تیریاں گندیاں سفت بھی نکل جان گیا ایسے موقع کسی برائی بیان کرنا ایسی برائی جلک ان کی آدھی ذات ہے خیبت مثال چور مثال ایک مولوی صاحب تکریر کردیا غلط گلان کرتا ہے اس وقت کرنا نہمنا نقصان تو یہ جو چور جو کسی گھر رح لگے میں خبردار کیبت نہیں کرتا کتنے گراہ ہو جاوے تو سارا گھر ہی لٹیا ہو گئی پھر نیکی ہوگی نا کیونکہ نیکی پہ کرتا ہے میں کرنی نہ کریں گے نہ سنیں گے نہ کریں گے نہ سنیں گے بے لوگ لکاڑو کی طرح کی لگ گئے کو کرنی نے کو لٹن کو کو جنابے والا کو کوئی مومنا کو ایمان ل نہ دی دی بولے ایسا بندہ بوں گا شیطان اللہ تعالیٰ دی شمار ہوں نیک بندہ شمار جواب ماڑا موٹا تقریر چسکے واسطے تو نہیں ہوں سمجھنے واسطے کی سب جی جی جی بی گل سیدھی جی ہے بھی جی بیل دیں ہاتھ بان کے آخر ویسے اتنے رہ جائیں کی جو باہر سورت اسلام سنت اسلامک وجما بدنامی تو سوا اور کج نہیں. جی کو ماسا جی غیرت رکھتا ہاتھ مان کے آخو میاں کچھ یا کر جس مسلک کی حفاظت میرے علی تاجدار گو لڑا چڑ کے اور ہے تو اسلام دیان نو خراب شاہ سنیا شاہی, شاہی مسیحرا میرے کالے آخو, آخو. کالے آخو بھی توں بھی آدھا کلم لے کے میم آدھا کل لے کے آنا وا اشارہ کرا گے تی اپنے قلم اشارہ کرو لکھے میں اپنے قلم نے اشارہ کروں گا لکھے گا جن کا کلم اپنے آپ چلے ہو سچا جن کا قلم نہ چلے جھوٹا وہ مقابلے میرے سید بابے نے منہ پاسو پیشاب کیوں پتہ تو لگے بھی موہوں نے پیشاب کڈنا بند نے آتی پکر جی آپ سرکار نے فرمایا کلے دے سر سے زور لو نبی پالک نے فرمایا والے ابھی علم کرنا مرد پر فرض ہے تو عورت پر فرض کیوں نہیں بند جائے جی تہن کی ویسے ایک گل جی و علم آج لفظ ہے نہ کوئی مائی کا دوسری بات طالب فری دا تلا کل مسلم چلو مسلم تین دلا ل کڈو کل مسلم دو گیسری گل ہے سو اصا کدو آنے اور تعلیم فرض نہیں جیو مرد واسطے فرض ہے عورت واسطے بھی فرض ہے پر یاد رکھو ہوے رب دا خوران نہ پڑھ کے سنا اللہ تعالیٰ فرمندہ مولا مجید فرقان حمید دی اندر دے مسلمان نا دیا بیبیاں نو حکم ہو رہے وی بو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت تبر, تبر او جا لو بی اندر قرار پکڑیا جے اور زمانہ اپنا حسن اپنا خیر بندیا نو نہ رب د فرمان دا جتے بے حیائی ہوے وہ جناب والا رب دے تو تہ پہ لگتا ہے وہ جیسے ناچ کا ول سکھایا جاوے جیت جناب والا عورتوں منڈیاں دے نال تعلقات قائم کرن دے ول سکھایا جان جتھے پیٹی شو کرایا جان جتھے جنابے والا جھمرا پوایا جان جتھے جنابے والا یونیورسٹیاں دے اندر مسلمان دی تھیلتا جلتا با کے بیٹھی ہوے اے تعلیم نہیں ہو سکدی اے جہالتے قسم خدا دی چشتی فقیر او تعلیم تو نہیں روکنا او تے جہالت تو روکنا اے, اے, اے یاد <اترب�> یہ روکنی نہیں تعلیم ربلا مجل کریم نے اندر فرمایا ول yo yeah. میرا ربلا نا لمیان بی یاد کرد کردی علوم یاد کرایا جی میڈیکل کالج کے اندر جناب والا مرد نہ کھیڑیا جی نہ میرا فرما وا حکم اللہ تعالیٰ فی بک اپنے گھر یہ میرے مولا دا قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ, اللہ تعالی لطیفاً لطیف بھی ہے رب سونا لطیف بھی, بھی مطلب دل دل جناب والا مرد بار جان تورت کیوں نہیں جا سکی مرد جناب والا بن سمنے فن سکھتا کیوں نہیں سیکھ سکیاں رب فرمان یہ پریق مسئلے نے خبیر یہ کوئی نہیں جان سکتا یہ دوسرے آ گیا فرض ہے تو کرنے لطیفریک اچھا فرمان لکھا ہے میں نے پتا تو لگے چھٹ کے بھائی سونیا یاد رکھ لے حاصل کر دی کر کرو بے بقوفا پتہ ہی نہیں سیدھا ترجمہ جدو جی بندہ ماں گود گوت علم حاصل کر سکتا جی ہے جدو بندہ مر گیا مرن تو بعد نوایا جا پٹے پی علم حاصل کر سکتا ہے حضوران جی بھی امن نہیں ہو سکتا ہی ہی ہو سکتا ہے بے وقوفا پتہ نہیں اس ہدیش لے گو کے گود تو لے کے, کے قبر, تک دا قبر تک کیا مطلب بچہ جمد ہے جان پڑھنی بچہ جمد ہے کن چکو پڑھنی موڑ جنابے والا اسلامی ماحول مطابق تربیت کرنی ہے جوان ہوا تو پھر انہیں زندگی دے مسلے کی گزار زندگی کھے گزارنی ہے ہر لمحہ بلامہ کاروبار رشتہ داری شادی نکاح بیا ہر ش پائے ماندن نہ فلا لفزا دینا جان میاں یار فلانا مسجد جھاڑو دیا ہوں سفائی کر پتے مرن پتے لگ جات پتے لگ نال یاد کیا جائے یاد ہے جدو بندہ مر جدر شہیا سمجھ آئی نا ماں گود تو لے کے قبر تک دبر علم حاصل کرو کیا مطلب زندگی دا کوئی اسلام اسلام نہ نہیں بلکہ زندگی دا ہار ہار قدم شریعت دا مطابق گزارن دا ول آنا چاہی دا ہے دا دا دا سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی پتا لگیا ہاں یاد رکھ لی ہونا چاہیے استاد ہو جنابے والا ان کی قدر کرنی چاہیے پر سڈے کو ساکہ پوچھتے جی تو آپ سڑکا تمام کرتے جی اس وقت سر لیا کرو لمیا چوڑیاں گلیں نہیں کرنی گل یہ بھی ہو استاد ہووے پروفیسر صاحب تھا جناب والا ان پیدا میں جواب اور یو پی ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نصیف فرما سوبت